As-salamu I welcome you to the public international law class again. The topic that we will discuss today is state succession. When I international law, then at that time, the most difficult topic was, or as you say, that in those topics, which were more difficult in international law, by a student, there state succession also. کیونکہ جب آپ سکسیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت ساری کمپلیکیٹڈ باتیں آتی ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ سکسیشن آتی ہے جس سے آپ میونسپل لا میں واقف ہیں سو so, اس سکسیشن سے ہمیشہ کمپلیکیشنز ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں کہ فلانے صاحب کی اسٹیٹ سکسیشن میں کیسے ڈیوالو اپن کرے گی ان کے لیگل ریپرزینٹیوس کو اب میں نے ایک ہی جملے میں پانچ چھ ایسے مشکل الفاظ تسلسل سے بولے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ فوراً ایک کنفیوژن کا شکار ہوئے ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں آئی try and نیویگیٹ یو آؤٹ آف دس کنفیوژن ان اے مینر وچ از ایز سمپل ایز پاسبل and یو آر ایبل ٹو کنزیوم دس سبجیکٹ ود ریلیٹوز But as I said there are certain areas in this topic which are confusing and in fact انٹرنیشنل لا میں کئی ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں مہارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سوال ریز کر سکتے ہیں بجائے جواب دینے کے یا یوں کہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایشو پر جواب اویلیبل کیا جائے اصل مہارت یہ ہے کہ اس ایشو کی بابت کوئی سوال ریز کیا جائے سو so یہ جو ایشو اسٹیٹ سکسیشن کا آج ہم اس کا احاطہ کریں گے یہ بھی بالکل اسی طرح کا موضوع ہے انٹرنیشنل لا میں جس کے حوالے سے جوابات دینا مشکل ہے جن کے جو ایشوز ہیں اس کی جو پرابلمز ہیں ان کے حتمی یا فائنل جواب نہیں دیے جا سکتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کنفیوژن کو آرگنائز طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جائے کہ آپ کو اس کنفیوژن کی نیچر سمجھ میں آ جائے کہ کیوں یہ سبجیکٹ اتنا کمپلیکس ہے اور اس کی کمپلیکسٹی کی بنیادیں کیا کیا ہیں اور پھر آپ آز خود سوال اٹھانے کے قابل ہونا شروع ہو جائیں اور آپ اس کے کمپلیکیٹڈ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ یو آر ایبل ٹو ٹیک سرٹن امپورٹنٹ ایشوز اینڈ ہائی لائٹ دم ان کوشچن فارم کو جواب دینے کی بجائے یہ علمی مہارت کی ایک اور نہج ہے ایک اور لیول ہے اور آپ کو یہ مہارت دکھانے کا موقع اس سبجیکٹ میں بہت ملتا ہے جس طرح میں نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ اسٹیٹ سکسیشن سے ہماری مراد ہے وہ وقت وہ ٹائم جب اسٹیٹ اپنی لیگل کریکٹر کو تبدیل کرتی ہے ان اے ٹیریٹوریل سینس اور جب وہ لیگل کریکٹر تبدیل ہوتا ہے تو اس سے کوئی اور سٹیٹ وجود میں آتی ہے یا کوئی نئی اسٹیٹ ایگزٹنگ سٹیٹ میں زم ہو جاتی ہے کوئی پرانی سٹیٹ اگزسٹنگ اسٹیٹ میں ضم ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ سو so, ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو سکسیڈ کر جاتی ہے جب سکسیشن ہوتی ہے تو کمپلیکس ایشوز رائز ہو جاتے ہیں کہ معاملات کا کیا بنے گا کیسے مسائل طے ہوں گے لوگوں کی نیشنلٹی کا ایشو کیا ہوگا اور وغیرہ وغیرہ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ میں مائیکل ایکسٹ کی کتاب کا پہلا ایکسٹریکٹ اسٹیٹ سکسن پر آپ کو پڑھ کے سناؤں تاکہ اس ایریا کی کمپلیکسٹی کا آپ کو تھوڑا سا اسپیسیفکلی اندازہ ہو جائے ایز این اوپننگ یہ مائیکل ایکسٹ جو ہیں یہ انگلینڈ کے لائر ہیں انٹرنیشنل لا میں اسپیشلسٹ ہیں اور ان کی جو کتاب ہے ماڈرن انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل لا یہ ان کتابوں میں سمجھی جاتی ہے جو انتہائی آسان ترین اندازے بیان میں لکھی گئی ہیں جس سے کہ بڑے بڑے کمپلیکس ایشو کو انہوں نے بڑے سمپل طریقے سے پریزنٹ کیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو باقاعدہ وکیل نہ ہوں مائیکل ایکس نے اپنے چیپٹر لیگل کانسیکوینس آف چینجز آف ساورینٹی اوور ٹیرٹری کا آغاز ان الفاظ سے کیا The term state succession is used to describe that branch of international law which deals with the legal consequences of a change of sovereignty over territory. When one state acquires territory from another, which of the rights and obligations of the predecessor state pass to the successor state? What happens to the existing bilateral and multilateral treaties? to membership of international organizations, to international claims, to the nationality of the affected persons, to public and private property, to contractual rights, to national archives, and to the national debt. This problem is complicated because it can arise in several different forms. A state may lose part of its territory or it may lose all of it Similarly, the loss of territory may result in the enlargement of one or more existing states or it may result in the creation of one or more new states. These distinctions are vital because different rules of law apply to different types of situation. For instance, the legal effects of the creation of a new state are different from the legal effects of the enlargement of an existing state. اور اس کے بعد پھر وہ اس پر مزید بحث کرتا ہے کہ کیسے کن کن ایریاز میں یہ کمپلیکیشن جو ہے یہ ارائیز ہو کر سامنے آتی ہے سو so, اس بریف سمری سے آپ کو اس موضوع کی کمپلیکسٹی کا اندازہ ہوا ہوگا میں اس کمپلیکسٹی کو ایک اور چارٹ کی صورت میں ایک فگر کی صورت میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ فگر یا یہ اگزامپل جو میں دینا چاہ رہا ہوں ایک اسٹیٹ کو تشبی دے رہا ہوں ود اے ہاؤس آپ بھی گھر میں ہوتے ہوں گے یا آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی گھر کرایہ پہ دیا ہو اگر یہ دونوں صورتحال حال نہیں ہیں تو چلیے آپ جانتے ہوں گے جب گھر کو کرائے پہ دیتے ہیں تو ایک کرایہ دار اس گھر میں رہتا ہے اس کرایہ دار کا ظاہر ہے کہ ایک مالک کے مکان ہے سو so یہ وہ گھر ہے جس کے اندر ایک کرایہ دار رہ رہا ہے یہ کرایہ دار جو اس گھر کے اندر رہ, رہ رہا ہے اس کا ایک ذاتی اس کی پرائیویٹ پراپرٹی بھی ہے اس میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ٹی وی ہے. اور یہ کینٹینا ہے یہ اس کی نابز بنی ہوئی ہے سو so اس کے پاس ایک اس کی ذاتی پراپرٹی ہے یہ وہ ٹی وی ہے جو وہ جب گھر میں آ... داخل ہوا تھا جب اس گھر میں آیا تھا وین یو ٹک دس پراپرٹی آن لیز ہی براڈ دس پراپرٹی ود سو یہ ایک انڈیویجول سٹیزن ہے یہ اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہےپرٹی پھر کچھ پراپرٹی ایسی ہے جو اس گھر سے منسلک ہے جو اس گھر کا حصہ تھی مثلاً اس کے اوپر ہو سکتا ہے پانی کی ٹینکی ہو اس گھر کے اوپر یہ بھی پراپرٹی ہے اس گھر کا حصہ ہے ہو سکتا ہے کہ کے مکان نے جب یہ گھر بنایا ہو تو اس وقت مالک کے مکان نے اس کے لیے کوئی قرضہ لیا ہو تو یہ وہ پیسوں کے امبار علامتی طور پر دکھاتے ہیں جو شو کرتا ہے کہ اس گھر کے اوپر شاید کوئی ڈیٹ بیت ہو یعنی کوئی ادائیگی کرنی مقصود ہو قرضہ لیا ہو جس میں بے شمار میں آپ دیکھتے ہیں گھر بنانے کی اس کے حوالے سے آپ قرضے لیتے ہیں تو اس نے بھی ہو سکتا ہے قرضہ لیا ہو سو so, اس گھر کا ایک مالک بھی ہے وہ مالک ہم یہاں دکھا دیتے ہیں اس نے بو بھی پہنی ہوئی ہے اس کے خد و خال بھی مالکوں والے ہیں اور یہ آ, کھڑا ہے ایک طرف ایز این اونر اب صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مالک جو ہے یہ کسی اور کو یہ گھر بیچ دے سو so, ایک اور نیا کریکٹر ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کر دیا جو بھی اونر ہے اور یہ نیو اونر ہے جب اس نے یہ گھر نئے مالک کو بیچ دیا تو پرانے مالک کا قانونی وجود اختتام کو پہنچ گیا یہاں سے معاملات کمپلیکیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اب کئی ایشوز اٹھ سکتے ہیں ایک ایشو یہ اٹھ سکتا ہے کہ جو نیا اونر ہے اس کے حقوق کی نوعیت اس نئے پرانے ٹیلنٹ پر کیا ہے اس پرانے ٹیننٹ کی حقوق اپنی پراپرٹیز پر کیا ہیں کیا اس پراپرٹی پر نئے مالک کا کوئی اختیار ہے کوئی حق ہے کوئی رائٹ ہے کسی وجہ سے کیا نیا مالک جو ہے اس کا اختیار اس پراپرٹی پر ہے اس میں ایک اور کمپلیکیشن ٹویسٹ آ سکتا ہے اور ٹویسٹی ہو سکتا ہے کہ, ہو سکتا ہے کہ اس کرایہ دار نے اس ٹینکی کو کنسٹرکٹ کرایا ہو یا اس کو امپروو پان کیا ہو تو کیا وہ انسٹ کر سکتا ہے کہ پراپرٹی کا کچھ حصہ اس کا ہے یہ ایک گھر کی صورت حال نے دیکھی تھرو ان ایگزامپل اب اسی ایگزامپل کو ہم سٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ فرض کیجئے کہ یہ گھر جو ہے یہ ایک سٹیٹ ہے اور اب ہم مالک کو فی الحال بھول جاتے ہیں یہ ایک نئی سٹیٹ ہے یہ یہی سٹیٹ کی پبلک پراپرٹی ہے یہ سٹیٹ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی جو اس کے رہنے والوں کو بیلونگ کرتی ہے یہ اس کے سٹیزنز ہو گئے یہ کوئی ڈیٹ ہے جو اسٹیٹ پر ہے اور یہ نیا اونر ہے یعنی کہ ایک نئی اسٹیٹ میں یہ سٹیٹ جب زم کر جاتی ہے اور ایک نیا کریکٹر اخبار کر لیتی ہے تو پھر یہ سوالات اور زیادہ کمپلیکسٹی کریٹ کرتے ہیں جو محض ایک عام گھر ایک کرایہ دار ایک مالک مکان اور ایک کرایہ دار کے گھر کے حقوق جیسا ایشو نہیں رہتا بلکہ اس سے کہیں زیادہ ڈفیکلٹ ایشو بن جاتا ہے وہ ایشو ایسے بنتا ہے کہ ایک نیا سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے یہ گھر ہم سٹیٹ تصور کر لیتے ہیں اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حق ہے کیا یہ نئے گھر کا مکین از خود کہلائے گا اور will he need to do some separate documentation with اے new owner یا جو نئی سٹیٹ وجود میں آ رہی ہے اس کے ساتھ اس کے حقوق فرض کر لیا جائیں گے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جب ہندوستان سے پاکستان علیحدہ ہوا آزاد ہوا تو یہ ایک ٹپیکل سچویشن تھی جب ایک نئی اسٹیٹ وجود میں آئی تو یہ ایگزیکٹلی exactly, اگر آپ ہندوستان اور پاکستان کی ایگزامپل کو سامنے رکھیں جب پاکستان کے وجود میں آنے کی ایگزامپل کو سامنے رکھیں کہ اس وقت دا کمپلیکسٹیز ارائزنگ وین اے نیو اسٹیٹ ہیز کم انو ایگزٹینس دا ایشوز آف سکسیشن وڈ ارائیز سکسیشن ریلیٹنگ ٹو دا پراپرٹی آف دا سیٹیزنٹ لک ایٹ سم ادر ایشوز وائی دس بیکمز اے کمپلیکیٹ ایشو مطلب ایک اسٹیٹ الگ ہو رہی ہے دوسری اسٹیٹ سے بڑی سمپل بات ہونی چاہیے کہ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کو ہینڈ اوور کر دے جو اس کی املاک ہیں جو پراپرٹیز ہیں اور اگر کوئی لوگ نئی اسٹیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں تو پھر اس میں complication کیا ہے complication یہ ہے کہ جب آپ سکسیشن کی بات کرتے ہیں تو بشمار قانونی حقوق کی بھی ایشوز آ جاتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی ایگزامپل لیتے ہوئے انڈیا پاکستان بننے سے پہلے بے شمار ٹریٹیز انڈیا نے ریٹیفائی کی تھی. اب ان ٹریٹیز کے حوالے سے انڈین گورمنٹ پر انڈین لوگوں پر بے شمار ابلیگیشن تھیں ابلیگیشن ریلیٹنگ ٹو ڈیٹ فار ایگزامپل ابلیگیشن ریلیٹنگ ٹو ریگولیشن obligations relating to how the commitments to international organizations for example so there were several obligations that the government of india had undertaken through international treaties prior to 1947 1947 mein partition hoti hai pakistan naye state ke taur pe wajood mein aata hai ab sawal hi paida hota hai ki ab kya hoga un treaties ka kya hoga jo treaties india ne ratify ki thi jo treaties ke sath indian government party thi وہ پاکستان کے اوپر کیسے پاکستان کو کس حد تک سکسیڈ کرتا ہے وہ پاکستان پہ ان کے حقوق ڈیوالو اپون کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ جب کریں گے تو پھر صورتحال کیا ہوگی سو ہم اگر اسی اپنے اگزامپل پر رہیں جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں تو یہیں سے ہمیں کیوں ملتا ہے ان کومپلیکیشن کا جو ہمارے سامنے اس ایلسٹریشن پر موجود ہیں سکسیشن جب آپ جس میں نے شروع میں کہا سکسیشن جب آپ انڈیویجول کے حوالے سے سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سکسشن سے مراد اس کی وراثت آتی ہے کہ اس کے وراثت کے پراپرٹیز جو اس کی پول آف انہری پراپرٹیز ہیں وہ کیسے اس کے بچوں تک پہنچے گی اس کے لیگل ریپرزنٹیٹو تک پہنچیں گی اور وہاں سے آگے پر کیسے معاملہ آگے کو جائے گا اسٹیٹ بھی جب نئی وجود میں آتی ہے یا کسی اور طریقے سے وہ ایک نئی لیگل اینٹٹی کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے سے سسیشن آتی ہے تھرو تھرو کسی اور ارینجمنٹ کے طور پہ آتی ہے uh, تو پھر ایشو بن جاتا ہے کہ اس کی نئی اونرشپ آ گئی یہ اسٹیٹ کی نئی اونرشپ آ تو so, یہ صاحب جو تھوڑے سے اداس ہیں چلیے یہ اسٹیٹ کی فریم ورک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ اسٹیٹ کی پرائیویٹ سٹیزن کا ایشو آ گیا. یہ اسٹیٹ کی پرائیویٹ پراپرٹی کا ایشو آ گیا یہ اسٹیٹ کی پبلک پراپرٹی کا ایشو آ گیا یہ اسٹیٹ کے ڈیٹس کا ایشو آ گیا اور اس سے کا بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ یہ انڈیویجول جو ہے یہ مختلف کلب کا ممبر ہو ہو سکتا ہے پرانا اونر جو ہے اس گھر کے حوالے سے مختلف تنظیموں کا ممبر ہو ان تنظیموں کے حقوق کا کیا ہوگا یہی وہ سوال ہیں جو آپ کے سامنے شارپلی ابھر کے آتے ہیں جب آپ اسٹیٹس کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں بیکاز اسٹیٹس کلب کی ممبر تو نہیں ہے لیکن بے شمار عالمی اداروں کی ممبر ہے اور جب وہ بے شمار عالمی اداروں کی ممبر ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عالمی اداروں کی ممبر شپ سکسیڈ کرے گی ٹو دا نیو اسٹیٹ اور ناٹ یا اس اسٹیٹ کو دوبارہ سپریٹلی ممبر بننا پڑے گا اگین گیونگ اگزامپل آف انڈیا اینڈ پاکستان کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جب پارٹیشن ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اقوام متحدہ میں جو انڈیا کی سیٹ ہے اس کا سکسیسر کون کا وارث کو تصور کیا جائے گا انٹرنیشنل لا وہ سٹیٹ جو پہلے ہے جس وہاں ایگزٹ کر رہی ہے یا پاکستان یا دونوں تو پھر انڈر پرنسپل آف سٹیٹ سکسیشن یہ ڈیٹرمن ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ سکسیسر اسٹیٹ ہے اور اٹ ول کنٹینیو جبکہ جو پاکستان ہے جس جو نئی سٹیٹ کے طور پہ وجود میں آئی ہے وہ اس رائٹ right کو سکسیڈ نہیں کر سکتی لہذا پاکستان کو سپریٹلی ایک انڈیپینڈنٹ ممبر بننا پڑا جو میں نے ایشوز کچھ پوائنٹ آؤٹ کیے یہ ہمیں ایک اور انٹرنیشنل uh, لا کے کانسیپٹ کے حوالے سے ایک اور پرنسپل کی نشاندہی ہی کرتے ہیں اور وہ پرنسپل ہے انٹریکشن آف پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع کے پہلے یا دوسرے لیکچر میں آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا دا کانسیپٹ آف پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پبلک انٹرنیشنل لا سٹیٹس کے مابین ایشوز کو ریگولیٹ کرتا ہے اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا سٹیٹس کی جو سبجیکٹس ہیں سٹیٹس کی جو نیشنلز ہیں ان کی جو سٹیزنز ہیں ان کے جب معاملات آپس میں کمپلیکیٹ ہوتے ہیں ان میں کوئی لڑائی ہوتی ہے ان میں کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے اور اس اگریمنٹ پر کوئی کمپلیکیشنز آتی ہیں تو پھر وہاں پر پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز اپلائی ہیں اور چونکہ مختلف اشخاص اپنے اپنے ملک کی قوانین پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں اپنے موقف کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے تو اس لیے ہم اسے کانفلکٹ آف لاس بھی کہتے ہیں سٹیٹ سکسیشن ایک ایسا موضوع ہے جس میں پبلک انٹرنیشنل لا کی انٹریکشن بھی ہے اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لاء کی بھی ہے یہ مشکل ہو جائے گا کہ اسٹیٹ سکسیشن کو ڈسکس کرتے وقت یا اس کے کیوس کو ہینڈل کرتے وقت آپ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کو پسے پوچھ ڈال دیں اور صرف public انٹرنیشنل لا کو سامنے رکھیں یہ مشکل ہو جائے گا اس لیے یو شوڈ بی فیمل ود دی کمپلیکیشن دیٹ ارائیز ان دا کونٹیکسٹ آف پبلک انٹرنیشنل لا اینڈ پرائیویٹ انٹرنیشنل لا وین ایور وی ڈسکسن کیوں اس لیے again coming back ٹو دس سلسٹریشن یہ تو طے ہے کہ یہ اگر اسٹیٹ ہے یہ گھر کو اگر ہم اسٹیٹ تصور کرتے ہیں تو اسٹیٹ ہینڈس چینج کرتی ہے اسٹیٹ نئی وجود میں آتی ہے تو اس صورت میں اسٹیٹ کی حد تک تو ریلیشن شپ وبلک انٹرنیشنل لا کا ہے لیکن جب اسٹیٹ کے سٹیزنس کا ایشو آتا ہے کہ اگر لوگ وہاں سے اپنی جائیداد چھوڑ کر نئے ملک میں آنا چاہتے ہیں اور یہاں پر جائیداد ایکوائر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایشو ہو گیا اب پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کا اب یہ صاحب اگر نئی اسٹیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو کس قانونی بنیاد پر نئے ملک میں گھر ملنا چاہیے ان کو کس قانونی بنیاد میں نئے ملک میں ملازمت ملنی چاہیے ان کو کس قانونی بنیاد پر نئے ملک کی سٹیزن یا نیشنلٹی ملنی چاہیے یہ تمام باتیں ڈٹرمن ہوں گی جو نیا ملک ہے جس کو جو سکسیڈنگ سسٹیٹ ہے اس کے قوانین کے حوالے سے اگر وہ قوانین اڈاپٹ کرتا ہے تو اگر آپ اسی طرح پاکستان کے تمام قوانین یا اکثر قوانین جو 1947 سے پہلے بنے ہیں ان کو آپ اٹھائیں اور ان کے پریمبل کو دیکھیں یا ان کا آغاز دیکھیں تو اس میں اکثر جگہوں پر امینڈمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے دا گورنمنٹ آف انڈیا وہاں اس کو کاٹ کے ڈیلیٹ کر کے اس پورشن کو ریپیل کر کے ایک امینڈمنٹ آئی ہوتی ہے دا گورنمنٹ آف پاکستان سو so, جہاں جہاں جو جو لاز حکومت پاکستان نے پارٹیشن کے بعد ایز اے سکسیسر اسٹیٹ ان لاز کو سکسیڈ کیا ان کو وراثت میں لیا لینے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان میں سے کس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے جس کو ایڈاپٹ کرنا چاہا اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کاٹ کے گورنمنٹ آف پاکستان کا لفظ ڈال دیا سو so, یہ امینڈمنٹ آپ کو جو مستند پرانے قوانین ہیں جیسے سی آر پی سی ہے پاکستان پینل کوڈ ہے اور مختلف لاس ہیں ان میں آپ کو یہ ریفرنسز کئی بار نظر آتے ہیں ان ریفرنسز کا وہاں پر رہنا اس کمپلیکیشن کی نشاندہی کرتا ہے جو آج ہم اسٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کمپلیکیشن کی ایک آئینہ ہے یہ اس کمپلیکیشن کا ایک ریفلیکشن ہے ڈیٹ ہاؤ وین یو بیکم اے نیو اسٹیٹ یو بیکم اے سکسیڈنگ اسٹیٹ ٹو اے اسٹیٹ دین وین یو اڈاپٹ لاس ہاؤ وڈ یو ڈو دیٹ اینڈ ہاؤ وڈ یو برنگ سوٹیبل چینجز فار دیٹ میٹر اینڈ ہاؤ وڈ یو ہینڈل ایشوز آف نیشنلٹی فار ایگزامپل اسی طرح اگر نئی اسٹیٹ بنتی ہے اس میں آئیڈینٹی کارڈ کے ایشوز ہیں پاسپورٹس کے ایشوز ہیں اور بے شمار چھوٹے موٹے دوسرے issues آ جاتے ہیں جو private international لاس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پبلک انٹرنیشنل لا کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہم نے یہاں پر یہ مختلف uh, مدیں ڈیولپ کی ہیں آف کمپلیکیشن انفیکٹ انہیں پر اسٹرکچرڈ ہے کنفیوژن یہی اسٹیٹ سکسن کے کنفیوژن کے ہیڈز بھی ہیں so in other words when you are talking of state succession you are talking of state succession in the area of private property you are talking of state succession in the area of public property. You are talking of state succession, in the area of debts and loans. And then you are talking of state succession, in the area of membership of international organizations. And then you are talking of state succession, in the area of apart from membership of international organization, in respect to treaties. Treaties ko bhi to aapne succeed karna hai, on un treaties ke saath, جو آپ کے اگریمنٹس آپ انہرڈ کر رہے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہم اسی ڈسکشن کو انہی ہیڈز کے حوالے سے بریفلی سم اپ کرنا چاہیں گے ٹریٹیز کے حوالے سے جب آپ ٹریٹیز کی بات کرتے ہیں اسٹیٹ سکسیشن میں تو آپ کے ذہن میں مختلف قسم کی ٹریٹیز ہیں مثلا وہ ٹریٹیز جو باؤنڈریز کا تعین کرتی ہیں سو so, اگر نئی اسٹیٹ وجود میں آتی ہے اور وہ کچھ باؤنڈریز کو انہرٹ کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وہ ٹریٹی نئی اسٹیٹ کو پابند کرتی ہے یا نہیں ٹریٹیز کے حوالے سے اگین ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ دیر آر نو کلیئر آنسرز فار لیکن اس پر جو کسٹمری پرنسپل ایوالو ہو چکا ہے جو اب کوڈیفائی بھی ہو چکا ہے ریانا کنوینشن آن دی Law relating to وہ یہ کہتا ہے کہ جو باؤنڈری ٹویٹیز ہیں وہ بائنڈنگ ہیں آن the سکسیڈنگ اسٹیٹ کیسے ایگزامپل میں آپ کو دوں گا جورن لائن کی جورنڈ لائن کی ٹویٹی جو ہے وہ آج سے تقریباً کہتے ہیں سو سال پہلے نگوشیٹ ہوئی اس وقت ظاہر پاکستان نہیں تھا اور جورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کا نام ہے یہ سرحدی معاہدہ جو ہے جورنٹ لائن کا یہ سو سال پہلے نگوشیٹ کیا گیا اس وقت یہاں انگریزوں کی حکومت تھی انگریزوں کی حکومت جانے کے بعد انڈیا میں انڈین حکومت قائم ہوگی اور پھر ساتھ ہی پارٹیشن ہو گئی پارٹیشن جب ہوئی تو کہیں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب پاکستان کو وہ علاقہ دیا گیا جو پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان کے اور جو ایسٹ پاکستان کہ ویسٹ پاکستان کی جو ناردرن سائٹ تھی اس کی جو سرحد افغانستان سے ملتی ہے اس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان 1947 نے وجود میں آیا پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے تو کیا پاکستان پر وہ معاہدہ جو تقریباً سو سال پرانا تھا جس نے ایک سرحد کو طے کیا وہ پاکستان پر نافذ ہوگا یا پاکستان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ اس کو نافذ نہ کرے انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کا معاہدہ جو باؤنڈری کا تعین کرتا ہے آپ اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے uh, boundary, state, وہ آپ پر بائنڈنگ ہوگی یہ سپیسیفک ایریا ہے مگر ہر ٹویٹی کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سکسیسر سٹیٹ پر بائنڈنگ ہو بے شمار ٹویٹیز ہیں بے شمار عالمی ہیں جو کچھ اور حقوق دیتے ہیں یا کچھ اور حقوق کو ریگولیٹ کرتے ہیں سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ ٹویٹیز اور وہ ملٹی لیٹرل کنونشنز پابند کریں گے نئی سٹیٹ کو جو وجود میں آئی ہے مثلا ہیومن رائٹس کی ٹویٹیز ہیں ایک ملک جس نے ہیومن رائٹ right کی ایک ٹویٹی سائن کی ہوئی ہے یا کوئی اور ٹویٹی سائن کی ہوئی ہے اس ملک کا ایک حصہ آزاد ہو جاتا ہے اور آزاد ہونے والا ملک سکسیڈنگ اسٹیٹ ہے اب سوال یہ ہے کہ سائن کیا ہے اس اسٹیٹ نے جب وہ ایک ملک تھا اب جب وہ دو ملک بن گئے تو دوسرا ملک یعنی سکسیڈنگ اسٹیٹ پر بھی پرانی ٹویٹی پابند ہوگی نہیں جو باؤنڈری سے تعلق نہیں رکھتی باؤنڈری کا ہم نے کہہ دیا کہ باؤنڈری کے حد جو ہے وہ بائنڈنگ ہے اس پر اختلاف پایا جاتا ہے اور مائیکل ایکس نے اس حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا کہ اسٹیٹ سکسیشن کا لا کیوس کا لا ہے یعنی اس میں کنفیوژن بھی ہے اور کیٹکنیس بھی ہے اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ کلیرٹی ان دیٹ لا اینڈ دیٹ از دس از ون پرٹیکولر سب ایریا آف اسٹیٹ سکسیشن ون یو ٹاک اپن ان ریسپیکٹ آف ٹریٹیز کہ کیا وہ ٹریٹیز بائنڈنگ ہوگی یا نہیں اس کا جنرل جواب ہے نہیں یعنی وہ ٹریٹیز جو باؤنڈریز سے متعلقہ نہیں ہیں ان ٹریٹیز کے لیے نئے وجود میں آنے والے ملک کو از خود سپریٹ انڈیپینڈنٹ ریٹیفیکیشن کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ لنک اپ کرنا ہوگا یا ان کو ریٹیفائی کرنا ہوگا اور سائن کرنا ہوگا یا ایکسیڈ کرنا ہوگا ایس دی کیس میں بھی اور اس کی ایک وجہ بھی ہے وجہ یہ ہے کہ ایک نیا ملک وجود میں آیا ہے سو so, اس ملک کے لوگوں کو اور اس ملک کی حکومت کو یہ ایک independent right ہونا چاہیے کہ they should make a choice whether they want to be bound by the treaties which their predecessor country had entered into. اور otherwise if it is assumed that no, the succeeding state will inherit all the treaty obligations that the previous state had, then obviously this does not look to be a legal position which is tenable or procedurally correct. It will be viewed as being in defiance of the rights of the people who have formed a new state, who have formed the succeeding states. So the general approach towards the treaties as a whole in the case of succeeding states is that when a new state comes into existence as a successor state, it will not inherit all the treaties which its previous state or the predecessor state had ratified or was party to. The same principle will be applicable in the case of memberships of international organizations. A state could be a member of various international organizations, and there are not one organization that we are talking here. There are not one or two or three or four. We are talking of thousands of international organizations, And being a member of an international organization has its own significance. It has its own political visibility. It has its own diplomatic mileage. It has its own strength in terms of being at a certain place because uh, the membership to various international organizations could be one in the general category. And then you as a special member could be treated as being elected to a specialized decision-making body. Or by virtue of your geographical distribution, the predecessor state could already be at a place where it can influence the decision of an international organization. In such circumstances, the issue of succession in case of memberships becomes important. Russia ki example legyay. Ya Russia se pehle USSR ki example legyay. Union of Soviet Socialist Republic. Jho Rus kehlaya jata tha. جب روس آ, ٹوٹا اور اس کے بعد بے شمار ریاستیں وجود میں آئیں اور ان ریاستوں کے علاوہ رشیا وجود میں آیا سو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ ان ریاستوں میں سے کس کس کو وہ ممبر شپ دی جائے جو سو، سوویٹ یونین کے پاس تھی اور سب سے امپورٹنٹ ممبر شپ آبویسلی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی پرمنٹ ممبر شپ تھی کہ سوویٹ یونین کے پاس یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی Of having a permanent سیٹ اور آپ کو پتا ہے کہ یوناڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل میں پانچ پرماننٹ ممبرس ہوتے ہیں اور یہ وہ پانچ پرماننٹ ممبرس ہیں جن کی مرضی کے بغیر کوئی ڈسیزن کیری نہیں ہوتا یو کی سیکورٹی کاؤنسل میں لہٰذا اب یہ سیٹ تک رسائی پرماننٹ سیٹ تک رسائی ایک پولیٹیکل پرائز ہے اٹس اے پولیٹیکل مائلج فار وٹ ایور پولیٹیکل ریزنس it had get to a legal position where it was now in a position to veto any proceedings which were pending before un security council so then in such a case the issue of succession assumes much greater importance and that as to which state will now succeed to this uh, uh, member uh, to this new seat in the un security council finally it was resolved and it was adhered to by the state practice that russia will be viewed as a special state in that regard and not only this was adopted through custom but there was an agreement called an Almaty Declaration whereby this issue was resolved in the context of Soviet Union. So, this is not only UN Security Council, because that example is familiar, but there are thousands of international organizations in اب میں نے اس چیپٹر میں یہ بتایا تھا کہ دنیا میں تقریباً تیس ہزار سے زائد انٹرنیشنل ٹریٹیز ایسی ہیں جو کسی نہ کسی عالمی ادارے کو وجود میں لاتی ہیں سو so جب یہ عالمی ادارے وجود میں آ جاتے ہیں تو ان کی ممبر شپس کا ایشو ایک پرٹیننٹ ایشو بن سکتا ہے کیونکہ آپ نے ممبر شپ ڈیوز دیے ہوئے ہیں آپ نے ممبر کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری کا حصہ ہیں آپ کے ملک نے پوزیشنز لیمی ہیں اور ایونچولی جب آپ نئے کے طور پہ وجود میں ہیں تو پھر یہ سب انسٹیوشنل میموری یہ تمام کی تمام انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف ٹائم فائنینس ایفرٹ جو ہے اس کا آپ بینیفٹ لینا چاہتے ہیں بائی انسٹنگ یو شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے سکس سو اس طرح سے انٹرنیشنل ٹریٹیز اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں ان کی سگنیفیکینس بہت بڑھ جاتی ہے اسٹیٹ uh, سکسیشن uh, کے کانٹیکسٹ میں ایک اور ایریا جہاں پر یہ کمپلیکیشنز مزید ایرائز ہیں سکسیشن کے حوالے سے ہی وہ ہے ڈیٹس کا ایریا لونس کا ایریا کہ جب ایک نئی اسٹیٹ وجود میں آتی ہے جو سکسیڈ کر رہی ہے کسی اگزسٹنگ اسٹیٹ کو یا پارشلی اس کی ٹریٹری کو سکسیڈ کر رہی ہے تو پھر ڈیٹ کی سچویشن کیا ہوگی اگر پرانی اسٹیٹ پر کوئی لونس تھے اس نے کوئی قرضے لیے ہوئے تھے ان قرضوں کے حوالے سے اس نے کچھ انفراسٹکچر ڈیولپمنٹس کی تھیں اس میں سے ہو سکتا ہے نئے ملک میں آ گیا ہو. تو وہ ملک کیا اس حد تک پیمنٹ کرے گا یا نہیں کرے گا سو so, لونس کا ایشو یا ڈیٹس کا ایشو اس طرح سے کمپلیکیشنز اختیار کر جاتا ہے اگین اس کے بارے میں کوئی حتمی پرنسپل نہیں ہے دیر از نو وے دیٹ یو کین سی ویل دس از دا پرنسپل فالو اور دس از دا فریم ورک وی شیل فالو اور دس از دا انٹرنیشنل لا ایٹ وین ایور ڈیٹ اینڈ اے کنٹری بیکمز divided another to کنٹری اور نیو کنٹری کمز انگزٹنس بائی وے آف سکسیشن اس طرح کی کوئی فارمولیشن نہیں ہے سو گویا جب بھی سکسیشن ہوتی ہے تو پھر loans اور ڈیٹس کا ایک اور ایشو کمپلیکیشن اختیار کر جاتا ہے اور بہترین طریقہ اس کو resolve کرنے کا یہ ہے کہ دونوں states آپس میں کوئی معاہدہ کر لیں کوئی باہم اگریمنٹ کر لیں اور اس اگریمنٹ کے توسط سے دے کم تو کم ٹو اے سیٹلمنٹ اباؤٹ ہاؤ دا لون بی پیڈ بیک ٹو دا ڈونر ایجنسی ہاؤ ول دی بی پیڈ بیک ٹو اینی ادر اینٹیز فروم ہوم دے ہیو ٹیکن لونس اور اسی طرح اٹ از فار بیٹر کہ دے آلسو دین کریکٹ اور میک الاٹ اور چینجز ان دی funding agreements which they wished, which were existing in the previous state so you can amendment kar le new agreements nay state kar le most ideal way of going about is ki aap kisi na kisi form mein uh, koi aisa agreement kar le jo bilateral nature kaho, between the predecessor state and the succeeding state that is the best option if you want to look into international law and try and find a rule which can then dictate the determination as to how the loans and debts should be paid by succeeding state, you will be facing a lot of difficulty. So, this is yet another area in which it is difficult to give you a specific answer, but it is important to raise a question that this is an issue of complication. Apart from debts, the question could be also of public property. Property, state-key property, state-key property, گھروں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اسٹیٹ کی پراپرٹی ان ذخائر کی صورت میں ہو سکتی ہے جو معدنیات وغیرہ پہ مبنی ہیں اسٹیٹ کی پراپرٹی اس،, اس صورت میں ہو سکتی ہے جو کسی حد تک امویبل بھی ہو سکتی ہے مثلاً ریلوے اسٹاک آپ کی ریل گاڑیاں چل رہی ہیں ریلوے ٹریک ہے بسیز ہیں ہوائی جہاز ہیں اور اسی طرح کے اور ایسے موویبلس گولڈ کے ایسٹس ہیں ان کا کیا بنے ان کو آپ اس بنیاد پر جو سٹیٹ نئی بوجود میں آ رہی ہے اس کو کس بنیاد پر وہ سکسیڈ کرے گی ان تمام چیزوں کو اگین اف یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اف دیر از اے ویری اسپیسیفک رول اور اے پرنسپل انٹرنیشنل لا وچ کین گائڈ یو اینڈ پرووائڈ یو ار لیگل بیسز اور فارمولا اور میتھمیٹیکل فارمولہ انڈر وچ اے ڈیویژن آف ان موبل assets of the اسٹیٹ کوڈ بی میڈ Sorry, it doesn't exist. There is no such formula. There is no such formulation. There are indications of principles that you can follow. There are certain suggestions with reference to principles that can be adopted with reference to custom, with reference to existing precedents which have happened before the state. But none of the precedent can be binding on a new, new set of facts. So that is why, again, it is highly advisable that whenever an issue of state succession arises, and a distribution of public property of the state arises, then you have to make a distribution with reference to a bilateral understanding or a bilateral arrangement that may be entered into between the new state and the previous state. So, public property ka bhi ek issue. Pher, again, there could be another interesting question. Public property should travel to yet another complication that I may like to point out. امبیسیز وہ پراپرٹی اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ سے باہر ہے اب ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ کی امبیسیز دنیا بھر میں ہو اب ان امبیسیز کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے وہ گھر خریدے ہوں گھر نہ بھی خریدے ہوں کرائے پہ لیے ہوں امبیسڈر کے گھر لیے ہوں آپ نے امبیسیز کی وینیوز لیے ہوں وہاں پر امبیسیز آپ کی کھلی ہوئی ہیں اب کیا ہوگا کیا وہ تمام کی تمام امبیسیز میں جو نیا ملک وجود میں آ رہا ہے وہاں پر اس کا جھنڈا لہرایا جائے گا یا yeah, be yeah, اس میں سے کچھ آدھی جو ہیں ملک لے لے گا یا yeah, اس میں سے کچھ لے لے گا یا کچھ بھی نہیں لے گا سو so, کون سا اس میں سے جواب درست ہے اس میں سے کوئی جواب بھی درست نہیں ہے اور اس میں سے کوئی جواب بھی غلط نہیں ہے سو میں نے آپ کو کنفیوژن کے ایریا میں لے آیا ہوں جہاں پر ایک اچھا ko response ہے to a situation in international law I, what I was saying in the, in the context of public property I will reiterate in the context of uh, uh, this property that I said which is reference to embassies again it is best left to a bilateral resolution between a succeeding state and a predecessor state if this resolution is not done Then, and, and states want to look at the principle under which they can seek the guidance, it becomes increasingly difficult. I can give you another interesting example of state succession and how that can complicate the issues. It is with reference to a very current case, Atlantic case, which went, which Pakistan took to International Court of Justice. اٹلانٹک کیس کا پس منظر یہ ہے جب ہم اس کیس پر کسی آگے لیکچر میں آئیں گے تو شاید تفصیل سے بات کریں اٹلانٹک کیس کا بنیادی پس منظر یہ ہے کہ پاکستان نیوی کا ایک طیارہ جس کا نام اٹلانٹکس تھا اس کو اف کچھ کے علاقے کے ارد انڈیا نے مار گرایا یہ طیارہ آرمڈ نہیں تھا یہ طیارہ ریکانسنس پلین تھا جب وہ مار گرایا تو پاکستان نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ ایک ایک بلجورینٹ ایکٹ تھا یہ ایکٹ ایک ایک تھا جو وار لائک ایکٹ تھا اور اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی اور یہ ایک اگریشن کا ایکٹ تھا پاکستان اس کی شکایت لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا اور پاکستان حکومت پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ شکایت جو ہے یہ اس کی شنوائی ہونی چاہیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک سوال ابھرا جو بنیادی نوعیت کا تھا کہ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو جورسٹکشن ہے to hear this matter or not because انڈیا نے باد نظر میں ایک ریزرویشن اٹیچ کی ہوئی تھی جس میں یہ انڈیا نے کہا تھا کہ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کوئی ایسا فیصلہ یا کسی ایسے کیس میں پارٹی تصور نہ کیا جاؤں جو کیس کوئی ایسی پارٹی فائل کرے جو ممبر آف کامن ویلتھ رہ چکی ہو یا ہو سوچو so کہ پاکستان کامن ویلتھ کا ممبر رہ چکا تھا تو گویا یہ لگ رہا تھا کہ یہ ریزرویشن جو ہے یہ پاکستان کے سامنے ایک رکاوٹ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان اپنے اس کیس کو ان میرٹس نہیں سن سنوا سکے گا وہ بات تو ظاہر ججمنٹ پاکستان کے اس حد تک خلاف صرف آئی کہ یہ مینٹینبلٹی کا ایشو تھا میرٹس پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کچھ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ زیادتی انڈیا نے نہیں کی انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں اختیار سماعت نہیں تھا مگر جو اسٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایک ڈیسنٹنگ نوٹ تھا وہ پاکستان کے نامنیٹڈ جج ہیں پاکستان کے بڑے مشہور اسکالر اور جولسٹ ہیں مسٹر شریف الدین پیرزادہ انہوں نے بطور ایڈواک جج اف انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس سو سے زائد صفروں کا ایک بڑا ہی کمپریہنسو ڈیسنٹنگ نوٹ لکھا اور اس ڈسینٹنگ نوٹ کی بنیاد قانون اسٹیٹ سکسیشن تھا اور اس میں انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ انڈیا نے جب پرمننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل پرمانٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس موجود تھا لیگ آف نیشنز کے نیچے آپ کو یاد ہوگا کہ یو این سے پہلے لیگ آف نیشنز تھی تو اس کے نیچے جس طرح یہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے تو اس وقت وہاں پر پرمننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس تھا تو پرمننٹ کورٹ جو وہاں پر تھا اس کی جورسٹکشن کو انڈیا نے اپنے ایک قانون کے ذریعے ایکسپٹ کیا ہوا تھا وہ قانون جو تھا وہ ابھی نافذ العمل تھا سو مسٹر پیزاز صاحب نے اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں تفصیل سے آرگیو کیا کہ چونکہ پرمننٹ کورٹ جو لیگ آف نیشنز کے نیچے تھا اس کا سکسر آرگنا یوناٹیڈ نیشنز ہے لہذا انڈیا بینگ اے سکس اسٹیٹ آف آل دی آبلیگیشن لیگ آف نیشن ناؤ ہیز آلسو of ٹو ہیو ایکسپٹیڈنٹ کورٹ آف جسٹس اینڈرویشن واز ان کریکٹ سو گویا ایک اور ایشو جو اسٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے تھا وہ بڑی خوبی سے ہائی لائٹ ہوا مگر یہ الگ بات ہے کہ اس موقف سے uh, باقی ڈجز کا اتفاق نہیں تھا لیکن اسٹیٹ سکسشن کی بنیاد پر ایک ایشو ریز ہونا اور اس کو الیبوریٹ کرنا اس موضوع کی کمپلیکسٹی کی ایک تفصیلی نشاندہی بھی کرتا ہے میں آپ کو آخر میں کچھ اگزامپلز دکھانا چاہتا ہوں کچھ ایگزامپلز پاکستانی قوانین کی اور کچھ اگزامپلز اس سے منسلکہ جو آپ کی کنفیوژن کو یا دوبالا کر دیں گی یا اس کو کم کر دیں گی مجھے امید ہے کہ کم کر دیں گی بیکاز میری کوشش رہی ہے کہ میں اس کو جتنے سمپلی ایکسپلین کر سکوں اس کانسیپٹ کو وہ بہتر سے بہتر ہو سکے سو آئی ہوپ ایبل ٹو سکسیڈ میں سب سے پہلے آپ کو ایک ایکسٹریکٹ جو اسٹیٹ کے حوالے سے ہے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ویانا کنونشن on succession of states ان ریسپیکٹ of ٹریٹیز ہے 1978 کا یہ جو کنونشن ہے یعنی کہ جو عالمی ٹریٹی ہے جو اس قانون کی وضاحت کرتی ہے ان پرنسپل کی وضاحت کرتی ہے جو ٹریٹیز کے حوالے سے سامنے آتے ہیں یہ کہتی ہے کہ succession of state مینز the ریپلیسمنٹ of ون state by another ان the responsibility فار the انٹرنیشنل relations of territory اس کا پھر آرٹیکل 11 کہتا ہے سکسیشن آف اسٹیٹ ڈز ناٹ ایچ افیکٹ باؤنڈری اسٹیبلش بائی اے ٹریٹی جو میں نے شروع میں بات کہی تھی اور ریجیم آف باؤنڈری سو جو باؤنڈریز سے ریلیٹڈ ٹویٹیز ہیں ان کو کسی بھی طور پر سکسیشن ہٹ نہیں کرتی ان کو effect نہیں کرتی پر کسی طور پر وہ ایڈورس ریفلیکشن نہیں لاتی یہ جو ٹویٹی ہے جس کا نام ہے مقبول نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں یہ نتیجہ تھا का کا انٹرنیشنل لا کمیشن کی انٹرنیشنل لا کمیشن جو ہے وہ ادارہ ہے जो جورسٹ نے جس کو بنایا لا کے اور وہ جسٹ جو ہیں وہ ان ایریاز میں قانون سازی پرپوز کرتے ہیں جو ایریاز انٹرنیشنل لا کے ابھی گرے, گرے ہیں یا ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں کنفیوژن پائی جاتی ہے اور چونکہ اسٹیٹ سکسیشن از ون سچ ایریا سو انٹرنیشنل لا کمیشن نے ایک ڈرافٹ بنا کر اس ٹویٹ کا دیا تاکہ جتنی حد تک وہ اپنی مہارت استعمال کر کے اس کنفیوژن کو مینیمائز کر سکے انہوں نے کی ہے اب اسی حوالے سے میں آپ کو پرنسپلز جو یو این جنرل اسمبلی کی سکس کمیٹی نے پریزنٹ کیے یو این جنرل اسمبلی کی مختلف کمیٹیز ہیں جن کے ذمہ مختلف کام ہیں کیونکہ ظاہر ہے یو این جنرل اسمبلی کا اگر آپ نے اجلاس کا کوئی کوریج ٹیلیویژن اور اخبارات میں دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا کمرہ ہے اور اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب ہر وقت یہ لوگ وہاں نہیں بیٹھ کے کام کرتے یہ اپنی مختلف کمیٹیز بنا لیتے ہیں ان میں سے کچھ کمیٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آلموسٹ پرماننٹ کیریکٹر کی ہوتی ہیں یعنی کچھ کام کی نیچر ایسی ہے کہ کمیٹیز مسلسل بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہیں ان میں سے ایک کمیٹی کا نام ہے سکس کمیٹی سکس کمیٹی وہ کمیٹی ہے جو لیگل کمیٹی ہے جو قانون سازی یا قانون سے متعلقہ معاملات کو ریگولیٹ کرتی ہے تو یہ جو جس کا بڑا ذکر اخبارات میں بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل Convention آن ٹیروریزم جو ابھی نہیں آیا جس پر بحث جاری ہے جس کے ڈیفینیشن پر بحث جاری ہے یہ بھی سکس کمیٹی آف یو این جنرل کر رہی ہے اس نے کے بارے میں کیا کہا کا جو ہے, اس کا ایک اپنا وزن ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ اس معاملے کو کس حد تک کلیریفائی کرے یہ سکس کمیٹی کا ویو ریلیف ریفرنس ٹو دا پر جنرل رول اٹ ایز ان کنفارمٹی that a state which is a member of the organization of the United Nations does not cease to be a member simply because its constitution or frontier has been subjected to changes. Here the organization's membership issues are discussed. And that the extinction of the state as a legal personality recognized in the international order must be shown before its rights and obligations can be considered thereby to have ceased to exist that when a new state is created, whatever may be the territory and the populations which it comprises and whether or not they form part of a state member of the UN, it cannot under the system of the charter claim the status of a member of the United Nations unless it has been formally admitted as such in conformity with the provisions of the charter. Beyond that, ایچ کیس مسٹ بی ججڈ اکارڈنگ ٹو اٹس میرٹس سو وہی بات جو ہم نے شروع میں ایکسپلین کی دوسرے الفاظ میں اسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کا حوالہ ایک ایک ایک ایک ایک وزنی حوالہ ایک اوتھینٹک حوالہ آپ کو دیا گیا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں جب اسٹیٹ ایکسیڈ کرتی ہیں تو نئی اسٹیٹ از خود ممبر نہیں بنتی تا وقت ہے کہ وہ ممبر شپ فارملی اس کو process کی جائے میرے سامنے کچھ اور کا قانون آ... قوانین ہیں یہ قوانین وہ ہیں جو پاکستان نے پاس کیے جب پاکستان وجود میں آیا میں صرف ان قوانین کے کچھ پورشنز یا ان کے عنوانات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بھی سٹیٹ سکسیشن کے حوالے سے یہ قانون سازی ہوئی پاکستان میں بننے کے بعد جتنے بھی سیٹلمنٹ کے ایشوز ہوئے جو پاپولیشن نے مائگریٹ کیا اس کو سیٹلمنٹ کرنے کے بے شمار قانون بنے ریہیبلیٹیشن آف لوگوں کے قوانین بنے اور ان سیٹلمنٹ کے قوانین کے تحت لوگوں نے اپنے کلیمز فائل کیے یہ وہ کلیمز تھے جو اس بنیاد پر مبنی تھے جو ان کے قوانین قانونی حقوق انڈیا میں تھے تو ان کے کاغذات ان کے شواہد ان کے ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر سیٹلمنٹ اتھارٹیز نے یہاں ان کو الاٹمنٹس کی۔ اور ان الاٹمنٹس کے نتیجے میں لوگوں کو یہاں پر ٹائٹل دیے گئے یہ ایک ٹپیکل اگزامپل ہے اس صورت کا جو آپ کو نظر آتی ہے کہ جب لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں جب لوگ نئی ریاست کا حصہ بنتے ہیں تو اس میں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں فار ایگزامپل دی کنٹینوینس آف لیگل پروسیڈنگز ایکٹ نائنٹین ففٹی یعنی جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت بھی پوری ہندوستان کے کوٹس میں بے شمار مقدمات ہندوستان کی اسٹیٹ کے خلاف پینڈنگ ہوں گے ان مقدمات کی فیوچر ڈیسٹنی یہ قانون متعین کرتا ہے پیچھے پاکستان کرنسی ایکٹ نائنٹین ففٹی ایک سکسیڈنگ اسٹیٹ نے اپنے پیسے بھی بنانے ہیں اپنی کرنسی ایشو کرنی ہے اور اگر اس وقت سرکولیشن میں پرانی اسٹیٹ کی کرنسی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ بھی فورن پھینکی نہیں جا سکتی بیکاز لوگوں کو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے تو اس کو ریگلیٹ کرنے کا ایک قانون لایا گیا اسی طرح پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ یعنی yeah. کہ جو نئے لوگ یہاں پہ موو کر کر آئے ہیں ان کی سٹیزن کی بنیاد کیا ہو ان کی برتھ تو ابھی نہیں ہے وہ تو وہاں سے آئے ہیں ان کی مائگریشن ہے اس کی بنیاد پر ان کو نیشنلٹی کا پروسیجر کیسے دیا جائے یہ بھی اسٹیٹ سکسیشن سکسیڈنگ اسٹیٹ کے ہینڈل کرنے کا معاملہ اور اسی طرح دا پینڈنگ پروسیڈنگز انڈین کورٹس ایکٹ نائنٹین ففٹی ٹو کورٹس میں پروسیڈنگس پینڈنگ ہے ان میں جو ایشوز پینڈنگ ہیں ان کا آگے کیسے یہاں پر کنٹینیو ہوں گے پاکستان کنٹرول آف انٹری ایکٹ نائنٹین ففٹی ٹو کہ جو اب انڈین شہری ہے اس کا داخلہ سکسیڈنگ اسٹیٹ میں ممنوع کر دیا گیا فار وٹ ایور سکیورٹی ریزن نیشنلٹی ریزن جو بھی پرنسپل قانون کے نیچے دیا گیا ٹرانسفر آف پراپرٹی پاکستان ایکسچینج آفنس آرڈیننس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ جو رشتے ہوں کہیں پر کے طور پر ہوں یا اس پروسس میں پرزنس کر لیے گئے ہوں ان کی ٹرانسفر وغیرہ کا معاملہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی قانون سازی کی گئی یہ قوانین بیسیکلی ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ قوانین ہمیں یہ بتاتے ہیں ...que international law may ...state succession a complicated area hai. Because jabbi states tahi wajood mein aati hai, ...whenever they succeed to a new territory... ...whenever they succeed to new rights... ...they inherit issues, they inherit problems... ...they inherit complications. And there is no standard formula... ...there is no standard principle... ...under which the issues of succession... ...can be addressed once and for all. Each issue has its own set of complications. Each event of succession... has its own issues, and each issue needs to be addressed based on the event and based on the legal environment and the political will of all the concerned parties. So I hope I have been able to identify clearly the confusions that are associated with this topic and hope that they would clarify your concept with reference to state succession. Thank you.